بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى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 رضق اللہ العظیم وبلغنا رسوله الصادق القوی الامین مجاہدین اسلام اور خصوصا دینی مدارس کے بلبلو سالمان علوم النبوۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج دسواں روزہ ہے عشرہ رحمت کا اخری دن ہے کل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم اپنے اکابر کا احترام کرتے ہیں علماء کا احترام کرتے ہیں لیکن قرآن و حدیث اور شریعت کی روشنی میں ہم ان کا احترام کرنے کے قائل ہیں ہم بھیڑ چال کی طرح کہ جس طرف ہوا چلی اسی طرف کو چلے اس عقیدے اور نظریے کے قائل نہیں ہیں چنانچہ جب بات اکابر کی ہو رہی ہے بڑوں کی اور علماء کرام کی ہو رہی ہے تو ہمیں بھی یہ بات ماننی ہوگی کہ ہم اپنے اکابر کے محتاج ہیں اور اکابر کا احترام کرتے ہیں تو چلے ہم اپنے اکابر کا تعارف بھی کرتے جائیں میرے دوستوں میرے طالب علم ساتھیوں ہمارے اکادرین تو وہ پیغمبر حضرات ہیں جنہوں نے امت کو توحید کا درس دیا لیکن ان کا سلسلہ چونکہ کافی طویل ہے اس لیے ہم حضرت ابراہیم علیہ اللہۃسلام سے شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے والد آزر سے اپنے عقیدے کی خاطر جدائی اختیار کی اور ان کو پہلے توحید کی دعوت دی لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے سلام العلیہ کہا اور وہ نکل کھڑے ہوئے عقیدے کے خاطر انہوں نے اپنا گھر بار وطن اور خاندان تک چھوڑا چنانچہ اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ سلاد کے اس کے اسوائے حسنا کو تمام لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا اور ان کے اس عمل کو نمونہ قرار دیا جو کوئی بھی آج حقیقی عقیدے کا اور توحید کے اصلی عقیدے کا قائل ہو اور اس پر عامل ہو تو اسے اپنا گھر بار وسن رشتے دار معلومات اور بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اور ضرورت پڑی تو اسے اپنے ملک کے حکمرانوں اور تواغ کے خلاف بھی برسر پہکار ہونا پڑے گا حضرت ابراہیم علیہ صلاح السلام نے نمرود کے خلاف آواز بلند کی اور نمرود کے خلاف وہ میدان میں نکل کھڑے ہوئے چنانچہ نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا ان کا قصہ آپ حضرات کو معلوم ہے یعنی یہ ہمارے اکادرین کے سلسلے کی پہلی گڑی ہے کہ وہ خود آگ میں ڈالے گئے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے اسماعیل علیہ السلام بھی ہمارے اکابر ہیں جن کو اللہ تعالی کی طرف سے ذبح ہونے کا حکم آیا تو انہوں نے فرمایا یا ابتی اف ما تو مر آپ کو جو حکم ہوا ہے ابو آپ اسے کیجئے اور ہمارے اکابرین میں سے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جن کے واقعات سیرت میں آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں میں صرف ایک واقعہ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں مدینے میں ایک رات بہت سخت خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی چنانچہ مدینے والے باہر نکلے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسی آواز ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار جس پر زین بھی نہیں ہے اس آواز کی طرف سے تنہا جائزہ لے کر واپس آ رہے ہیں اور مدینے والوں کو فرماتے ہیں لن سراؤ لن سراؤ کہ تم نہیں ڈرائے جاؤ گے تم نہیں ڈرائے جاؤ گے تم نہیں ڈرائے جا سکتے تم نہیں ڈرائے جا سکتے ذرا ملاحظہ فرمائیے گا یہ وہ شخص ہے جس کی خاطر اس دنیا کو قائم کیا گیا جو رحمت للعالمین تھے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے لوگوں کی خاطر رات کی تاریخی میں بغیر ذین کے گھوڑے پر سوار ہو کر تن تنہا خطرناک جگہ کی طرف تشریف لے گئے اور حالات کا جائزہ لے کر واپس بھی آئے اور اپنی امت کو اور مدینے والوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ تم نہیں ڈرائے جا سکتے تم نہیں ڈرایا جا سکتے یہ ہمارے اکابرین ہیں جو کہ ہر وقت پہلی صف میں رہے ہیں امکن تو امامی فکن امامی اگر آپ میرے امام ہیں تو آپ میرے آگے رہیں آپ اگر ہمارے لیڈر ہیں تو آپ کو تمام میدانوں میں ہمارے آگے رہنا چاہیے آپ اگر ہمارے اکادرین ہیں تو آپ کو تمام میدانوں میں ہمارے آگے آگے رہنا چاہیے ہمارے اکادرین میں سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہیں جن کی پداکاری اور جان کے واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے میں صرف یہاں پر ایک خواب ذکر کرنا چاہوں گا جسے ہمارے ایک پدائی ساتھی نے دیکھا ہے ہمارے پدائی ساتھی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارڈسن گاڑی چلا رہے ہیں ان کے ساتھ چاروں خلاف تشریف فرما ہیں اور پدائی ساتھی کہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں چلتے چلتے ایک چڑھائی آتی ہے اور چڑھائی کی طرف گاڑی چڑھ نہیں پاتی تو اس وقت میں اتر کر پتھر تلاش کرنے جاتا ہوں کوئی بڑا سا پتھر اٹھاؤں اور کے نیچے رکھوں جب میں اس پتھر کو اٹھا کر لے کر آیا کہ ٹائروں کے نیچے رکھوں تو کیا اجب منظر دیکھتا ہوں کہ چاروں خلافا نے اپنے سروں کو ٹائروں کے نیچے رکھا ہوا ہے میرے دوستوں یہ ہمارے اکادرین ہیں جو کہ ہر وقت جب بھی حیال جہاد کی آواز آتی تھی تلوار اور شمشیر لے کر نیزے اور زیرا بند لے کر میدان میں نکلا کرتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ذرار رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اگر ذکر کروں تو شاید کوئی یہ کہے کہ وہ تو علماء صحابہ نہیں تھے چنانچہ آپ کے سامنے عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جا رہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی فکر پر اور جن کے فتوا پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے جس کی ہم اتباع کرتے ہیں اور جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام ہی جنگوں میں شریک رہے ہیں اور خصوصی طور پر ان کا یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جنگ بدر میں ابو جہل یعنی اس امت کے فرعون کا سر کاٹنے کا شرف اس عالم صحابی کو حاصل ہوا ہے جسے دنیا ابن مسعود کے نام سے جانتی ہے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عالم تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلاق والسلام کی موجودگی میں فتاوا دیا دیت کرتے دیت تھے, دیت تھے دیت آپ کو اچھی طرح معلوم دیت ہے, دیت ہے دیت کہ جب بھی حیا الجہاد کا اعلان ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیر و نشتر لے کر نکلے تلوار لے کر نکلے کوئی بھی کتاب اٹھا کر اور قلم کاغذ اٹھا کر نہیں نکلا کہ میں بھی قلمی جہاد کرتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو علماء صحابہ میں سے ہیں ان کے بارے میں آپ کے ہدایہ میں یہ روایت پڑھتے ہیں اظہر میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھ مہینے گزارے اور وہاں پر وہ قصر کی نماز پڑھتے رہے یہ علماء صحابہ ہیں عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ تمام صحابہ جہاد کے میدانوں میں آگے آگے رہے ہیں آپ رجال حدیث کی کتابوں کو اٹھائیں تقریب التہب تہذیب التہ سیر و النبلاء وغیرہ ان کتابوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ فلان رضی اللہ عنہ شہید المشاہد مان نوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعارف میں جو سب سے پہلے کلمات آتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ تمام جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان کا تعارف اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا فلان مدرسے میں انہوں نے پڑھا امتیازی حیثیت حاصل کی تدریس کی اور دنیا سے رخصت ہوئے نہیں میرے بھائیوں بلکہ ہمارے اکابر کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح ہے کہ شہید المشاہد کل لہا کہ تمام جنگوں میں شریک رہے آپ علی وسلام کے ساتھ اور بعد میں خلفاء کے ساتھ بھی شریک رہے اور ان سے چند حدیث روایت ہوئی ہیں اور ان کے شاگرد ہیں اور ان کے مناقب اور فضائل لیے ہیں میرے دوستو میں آپ آئے اپنے آئی میں کرام کا یہاں ذکر کرتے ہیں مذہب حنفی کے امام امام اعظم نومان بن ثابت ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے عباسی خلیفہ کے خلاف انہوں نے علویوں کی مدد کی تھی اور وہ علویوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں باقاعدہ نکلنا چاہتے تھے لیکن امانتوں کی وجہ سے وہ جنگ کے میدان میں نہیں نکل پائے اور جب بھی وہ محمد ان کی شہادت کا سنتے تو بلک بلک کر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے غز ماہم تساوی تصاوی خمسین حجت کے علویوں کے ساتھ مل کر عباسیوں کے خلاف جنگ کرنا عباسی ظالم بادشاہوں کے خلاف جنگ کرنا یہ پچاس حج کے برابر ہے یہی وجہ ہے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے آپ کو جیل میں ڈالا آپ کو کوڑے لگوائے اور حتیہ کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لاش جیل سے نکلی امام مالک رحم اللہ امام ادار الحجا ان کا واقعہ بھی معلوم ہے کہ جب والی نے ان کو کسی مسئلے کے بارے میں مجبور کیا کہ آپ اپنی اس پتوے سے رجوع کریں گے تو انہوں نے انکار کیا چنانچہ والی نے ان کے کندھے کو مونڈے سے اتروا دیا اس کے بعد پھر وہ لکھنے کے قابل نہیں رہے اور امام احمد بن حنبل تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں جن کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحی محلہ مسئلہ خلق قرآن میں کس طرح آزمائش کے شکار رہے امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ کو جو کوڑا مارا جاتا تھا اس کے بارے میں سلف نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ کوڑا کسی اونٹ کو مارا جائے تو اونٹ بھی بے ہوش ہو جائے ان کو بھرے بازار میں ننگا کر کے پیٹھ پر اس طرح کے کوڑے پچاسوں سینکڑوں کے حساب سے برسائے جاتے تھے لیکن وہ کہا کرتے تھے لا یا امیر المؤمنین حتا اللہ رسول وہ فرمایا کرتے تھے اس ماہدار سے کچھ ہونا نہیں ہے جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد میرے سامنے نہ لائیں میں کبھی بھی تسلیم ہونے کا نہیں یہ ہمارے اکابر علماء ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ ان حضرات کی قربانیاں عقیدے کی خاطر نظریات کی خاطر اپنے اپنے وقت کے حکمرانوں کے خلاف سینا سفر ہو جانا یہ تاریخ میں موجود ہے اور محفوظ ہے امام ابنسیمیا رحمہ محلہ پوری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی اور وہ ہر وقت حق لکھتے رہے حق بولتے رہے ان کی زندگی عادی سے زیادہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزری جب جیل میں جاتے وہاں بھی کتاب لکھتے جیل سے نکلتے تو وہاں بھی کتاب لکھتے اور ہر کتاب ایسی آواز حق ہوتی کہ حکمرانوں کی کرسیاں اور حکمرانوں کے عرش ہل جایا کرتے تھے چنانچہ وہ ہر وقت آزمائشوں میں مبتلا رہے الدین بن بنا عبدالسلام رحمہ اللہ جن کو سلطان العلما کا خطاب دیا گیا ہے سنگ خان وغیرہ کے حملے کے خلاف انہوں نے ایک مولوی کی حیثیت سے سیف الدین قطب اور ظاہر بےبر ان بادشاہ اور پماندانوں کی رہبری کی رہنمائی کی اور عین جالوت میں آ کر چنگ خان کے لشکر نے شکست کھائی عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اس زمانے کے خطرناک ترین دشمنوں کے خلاف لشکر میں حصہ لیا اور جہاد میں حصہ لیا اب آتے ہیں نزدیک ترین ہمارے اکادرین علماء بیوبند رحم اللہ کی طرف دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جس شخص نے رکھی ہے اس عظیم انسان کا نام مولانا محمد قاسم نانتوی رحی اللہ ہے مولانا قاسم نانتوی رحی اللہ کی تاریخ کو پڑھنا ہر طالب علم کے لیے میں لازمی سمجھتا ہوں کیونکہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں اس لیے آج ہر قسم کے لوگ اپنے آپ کو اکابر کہتے ہیں یہ تہمت ہم پر لگاتے ہیں کہ ہم مجاہدین کی بات نہیں مانتے اور ان کی بےآدی کرتے ہیں حالانکہ آپ مولانا محمد قاسم ناندوی رحمہ اللہ کی تاریخ کو پڑھیں شیخ الحین محمود حسن رحمہ اللہ کی تاریخ کو پڑھیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی تاریخ کو آپ پڑھیں یہ تو سب مجاہدین تھے یہ تو سب جنگجو لوگ تھے یہ تو سب اس زمانے کے القاب کے مطابق سخترین دہشت گرد تھے شاملی کے میدان میں قاسم رحمہ اللہ نے جو ایک سکھ کو تلوار ماری اور وہ سکھ افقی اعتبار سے نیچے کی طرف دو ٹکڑے میں تبدیل ہوا یہ واقعہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں وہ ایک موٹے تازے سکھ کے اوپر حملہ اوا ہوئے اور اس سکھ کو انہوں نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور علامہ رشید احمد رحم اللہ تھانا بھون میں انہوں نے حجی امداد مہاجر مکی رحیم اللہ کے دستے مبارک پر بیان کی حضرات میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ کفار پر حملہ کیا لیکن ان بیچاروں کے پاس صرف کچے کارتوس والے بندوق تھے جنہیں آج بھی آپ کباڑ کی کسی دکان میں دیکھ سکتے ہیں جبکہ انگریزوں کے پاس توفانے تھے توفانہ جب آنے لگا تو رشید احمد گنگوہی رحم اللہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہم سب بیک وقت فائر کریں گے اور بیک وقت فائر کرنے سے دشمن پر حیبت بیٹھے گی چنا اسی طرح کیا گیا بیک وقت جب فائر ہوا تو ظاہر سی بات ایک ہی وقت میں کئی گولیاں چلی تو دشمن کے حواس فتح ہو گئے اور دشمن پریشان ہو گیا کہ ان کے پاس یہ تو دیگر قسم اور مختلف قسم کا کوئی اسلحہ شاید آیا ہوا ہے چنانچہ وہ اپنا توب خانہ چھوڑ کر بھاگ گئے یہ وہ شخص ہے جن کی طرف منصوب ختوائے رشیدیا ہے اور جن کی طرف منصوب علماء دیو ہیں اور دار العلوم بند ہیں۔ شیخ الحین محمود حسن دیوبندی رحم اللہ رویا کرتے تھے جب شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد مولانا قاسم نانتوی رحم اللہ نے دار العلوم دیوبند کی بنیاد اس لیے رکھی تھی کہ ہم انگریزوں کے خلاف ایک ایسی نسل تیار کرے اور کفار کے خلاف ایک ایسی نسل تیار کریں جو کہ ان کے خلاف جہاد کرے اور ان کے دانتوں کو کھٹا کرے لیکن اب ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور طلبا جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ صرف علم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں جہاد کی طرف ان کی کوئی خاص توجہ نہیں ہے یہ غم اور یہ شکوہ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کا تھا جنہوں نے ریشمی رومال تحریک چلائی اور خلافت کے احیاء کے لیے اور خلافت کو بچانے کے لیے وہ جیل میں گئے ستر سال کی عمر میں وہ مالٹا کے جیل میں رہے اپنے شاگرد شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحم اللہ کے ساتھ انہوں نے جیل کا کی میرے دوستو نزدیک ترین ہمارے جو اکابر گزرے ہیں وہ شہید اسلام مولانا مفتی نظام الدین شامزی رحیم اللہ ہیں مولانا مفتی عطیق الرحمن صاحب ہیں مولانا مفتی یوسف لدھیانوی صاحب ہیں اور لال مسجد والے تو پھر لال مسجد والے ہیں انہوں نے تو ہزاروں کی تعداد میں علماء و طلبا نے شہادتیں پیش کی اور جہاد پاکستان کو پوری دنیا میں روشناس کرایا میرے دوستو ہمارے اوپر یہ الزامات لگانا کہ ہم اکابرین کی توہین کرتے ہیں یا بے ادبی کرتے ہیں یہ ایک ایسا جھوٹ ہے اور ایک ایسی قمت ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے لیکن یاد رکھیے گا ہم صرف ان اکابرین کی اتباع کرتے ہیں ان اکابرین کی قدر کرتے ہیں ان اکابرین کے احترام کرتے ہیں جو اکابرین آج ذکر کردہ مختصر تاریخ کے مطابق جہاد کے میدانوں میں بھی ہمارے اکابر رہے ہیں اور جہاد کے میدانوں میں بھی ہمارے امام رہے ہیں میرے دوستو ہمارے علماء اکرام اور ہمارے اساتذہ جب تک دیہات کے میدان میں نہیں آئیں گے تو ہمارے لیے اس ذلت سے نکلنا مشکل ہوگا اور علماء کرام کو بھی اپنی عزت کو سنبھالنا مشکل ہوگا بلکہ مجھے تو خوف اس بات کا ہے کہ ایسے تکفیری فرقے اور ایسے تکفیری گروپ پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ نعوذ اللہ علماء کو قتل کرنے لگیں گے اساتذہ کو قتل کرنے لگیں گے اور دینی مدارس کے خلاف ہوں گے اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنی تاریخ کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہوگا اور اپنے سلق صالحین کے طریقے کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا اور جہاد کے میدان میں ہمیں نکلنا ہوگا جمہوریت اور اقتدار کی کرسیوں کے خاطر دین و عقیدے سے دور اور بیزار رہ کر اگر ہم چلیں گے اور غلط قسم کی باتوں کو شریعت کا لباس پہنائیں گے تو اس سے ہم نوز باللہ علماء و طلبا کا طبقہ مزید بدنام ہوگا اور مزید رسوائیوں اور بدنامیوں کا شکار ہوگا اس لیے شہری کے وقت جب کہ اللہ تعالی آسمان دنیا پر نازل ہے اس وقت میں یہ بات اپنے دل سے کہہ رہا ہوں اور انتہائی ایمانی عقیدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ مسجد نبوی کو چھوڑ کر مدینے کو چھوڑ کر جہاد کے میدان میں نکلا کرتے تھے لیکن ان میں سے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اگر جہاد کے میدان میں چلے جائیں گے تو مدارس رک جائیں گے مساجد تباہ ہو جائیں گی اور دین کا کام ختم ہو جائے گا جو دین کو لے کر آئے تھے انہوں نے یہ بہانے نہیں بنائے تھے اور جو آج دین کو ان کے بعد سنبھالنے کے دعوے دار ہیں نعوذ باللہ وہ اس طرح کے بہانے بناتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جہاد کو حقیقی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علماء و طلباء کو جہاد کے میدانوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو طلباء کرام اس وقت اس بیان کو سن رہے ہیں اور جہاد کے میدان میں موجود ہیں اللہ تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور مزید طلبائے کرام کے کے آنے آنے کے راستے کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکثر الناس لا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك